یہ جو آپ فرما رہے ہیں تین دن مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی اب اس پر آتے ہیں بحمد اللہ آپ جس شخص کا بیان سن رہے ہیں ایسے مسائل میں اس نے انتہا کی ہوئی ہے انتہا اس کے آگے کلام ہی نہیں ہے انشاءاللہ شاء اعلی حضرت نے اگر کہیں ایک روایت دیکھی تو نا چیز نے جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں سب دیکھی اعلی حضرت افسوس ہے جو بندہ نقل میں اتنا ذلیل کمینہ ہے اتنا بے احتیاط ہے اتنا جھوٹا ہے اتنا کداب ہے اتنا بہتان تراش ہے اتنا واضح ہے من گھک باتیں بنانے کا استاد ہے آپ اس کی بات کو ابو عبداللہ قرطبی سے دیکھ کر اس کو مان کے افسوس ہے کوئی اور بندہ کرتا تو یہ عجیب نہ لگتا اب عجیب کیا عجیب تر کیا عجیب تر نہیں لگ رہا ہے کہ آپ جیسے سے بات ہو رہا ہے حضرت کی طرف توجہ نہیں گئی کہ میں تاکیق کروں توجہ کرتے تو اللہ اکبر مجھ سے کہیں آگے ہوتے یہ ویسی بات ہے جیسے امام غزالی حدیث کے باب میں ہمیشہ وہ تواد رہے اور حافظ الحدیث نہ بن سکے کیوں دوسرے فنون میں توجہ رکھی ادھر توجہ نہیں فرمائیز. اگر توجہ فرماتے تو ہمارا لکھا ہے اگر توجہ فرماتے تو اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑے محدث اور حافظ صلاحیت ہوتے مبسم لنو محمد لنو مصقل مصقل لما اما بعد سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو گزارشات کا سلسلہ جاری ہے آج اعلیٰ حضرت نے جو یہ فرمایا ہرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کی سخت بےحرمتیاں کیں مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب میں برطح پر پڑے تین دن مس نبی صلی اللہ تعالیٰ وبرکان تین دن مسِ نبی صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم بے اذان و نماز رہیاں تک اولن گزارش یہ ہے کہ ہرمین طیبین خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ اس کی سخت بے حرمتیاں ان کو منسوب کرنا یزید کی طرف یہ مبالغہ اور غلو اور اسراف ہے جس کی شرح میں اجازت نہیں کیوں اس پر اتفاق ہے فریقین کا یزید کی فوج کا اہل مدینہ کا اہل مکہ کا کہ کسی کا مقصد حرمائن شریفین کی بے حرمتی گستاخی توہین کرنا نہیں تھا اور یہ آمد الناس پر بھی بات ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں سوچے گا جو اپنے ارادے میں حرمین رومائن تو کی گستاخی رکھتا ہے وہ اس کے کافر ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا جو ادھر سے اٹھے تھے کیا ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم ایک ہاکے میں وقت کے خلاف اٹھ رہے ہیں جن کے باپ اور مولا علی کا اتنا مسئلہ اتنا قتل و غارت تک پہنچا تو یہاں جب ہم اٹھ رہے ہیں تو مدینے میں کیا ہوگا کیا ان کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا کیا وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں ذکر و فکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں جہاں ہمیں کچھ نہیں ہوگا مدینے کو کچھ نہیں ہوگا مکہ شریف کو کچھ نہیں ہوگا سب علم تھا تو اب سبب وہ بن رہے ہیں تو کیا کہو گے کہ ان لوگوں کو ہر مین یاد نہیں آیا اتنا بڑی توہین گستاخیوں کا خطرہ ان کو محسوس نہیں ہوا کہو گے جس طرح ادھر نہیں کہنا کہ ان کا مقصد یزید کی فوج کا دفاع تھا یزید کی فوج کے ساتھ لڑنا تھا حرام طیبین کے گستاخی توہین کرنا مقصود ہرگز نہیں تھا اسی طرح یزید اور اس کی فوج کا مقصد لے مدینہ کو بٹھانا تھا اہل مکہ کو بٹھانا تھا ان کا کچھ تو خون تھا ہر طیبین کی طاہرین کی گستاخی توہین ہرگز اس کا مقصد نہیں تھا ان کو لوگوں کا اعلی حضرت کا اس طرح کے الفاظ بولنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے یہ اصراف ہے نا انصافی ہے غلب ہے ناجائز طور پر جذبات کا شکار ہو کر انصاف کو دامن انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھے یہ جیسا کہ اب آپ آگے سنیں گے یہاں پر ابتدا میں ہی یہ سناتا چلوں اپنے اس دعوے کی دلیل پر خلیفہ بن خیات کی تاریخ میں سند سحریق کے ساتھ یہ آیا ہے کہ جس وقت کعبہ شریف کے اختراق کی مصیبت نازل ہوئی اور وہ آگ سے جل گیا نظر آتش ہو گیا کون کابت اللہ اس وقت شامی شخص ایک بولے زمزم کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ لفظ ہیں ہالکل الفریقان والذی نفس محمد بے اللہ کی قسم محمد پاک کی جان جن کے جس ذات کے قبضے میں ہے دونوں فریق ہلاک ہو گئے یعنی شامی بھی اور مکی بھی بتاؤ وہ کیوں نہ را... یہ چیخ چلا کر زور سے یہ آ بوکا کیوں کر رہا ہے بھائی و فریاد کیوں کر رہا ہے کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئے اگر وہ جلانے کا مقصد رکھتے تھے توہین کا مقصد رکھتے تھے تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے بات نہیں سمجھے یہ سند موجود ہے خلیفہ بن خیات کے یہ میں سناتا ہوں حدسن حدسن الصاری محمد بن جعفر ہیں یہ اور غندر غندر بھی مشہور ہیں وہ کہتے ہیں حدسل ابن جریز وہ کہتے ہیں ابن جریز فسم تو ابن ابی عمار سب سے کہا ہے سب سے خراب بات سوری وہ کہتے ہیں یقل نادارا جلم من الا الشام علا دفت زمزم دفت زمزم زم زم زمزم زم زمزم زمزم کے کنارے پر کھڑا ہو کر ایک شامی مرد نے کہا ہلکل فریقان ولدی نفس محمد بدی جب بتائیں یہ اگلا پریشان ہو کر شور ڈال رہا ہے وہ برباد ہو گئے دونوں گھر تو وہ جلانے کے لیے آئے تھے افسوس ہے اعلی حضرت پر اس کے بعد یہ اعلی حضرت نے جو لکھا مسجد قریب میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے اب اس کی اصل آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے یہ دنیا کائنات میں کسی کتاب میں نہیں کیسی عجیب بات ہے اس کتاب کا جو اس بات کا جو اصل اور ماخذ ہے وہ ہے ابن حزم ظاہری کی کتاب اسماء ال والولاد یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا خلیفوں کے حکام کے نام ہیں اور ان کی ان کی تاریخیں ہیں تاریخیں کتنا عرصہ حکومت کرتے رہی ہے یہ میرے پاس جوامع سیرت کے نام سے ابن حضم کا مجموعہ ہے پانچ رسالے ہیں اس میں دارالار الم مصر کا چھپا ہوا ہے تو اس سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف ایک کتاب ہے اس کے اندر لفظ موجود ہے جالت الخیل فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راست و بالت پھر روزہ تین القبر وال ممبر ولم تو سلی جماعت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولاخ نفی حض ہا شاہی میں آگے سناتا ہوں بات سمجھ گھوڑے مسجد رسول میں گھومتے رہے انہوں نے لید کی اور پیشاب کیا روزہ میں قبر و ممبر کے درمیان اور باجماد معدر بس یہاں پر میں بین ال قبر یہ اپنے حضم ہے ابن ہزم ظاہری یہ ظاہری یعنی یہ اما کی تقلید نہیں کرتا خود کو مجھتا ظاہر کرتا ہے چار سو چھپن ہجری میں اس کی وفات ہے یعنی پانچویں سدی کا بندہ ہے کس سدی کا اور ہرا ہوئی تریسٹھ میں بولو تریسٹ ہجری چار سو سال کا فاصلہ ہو گیا چار سو سال کا فاصلہ ہے اور حضرت ابن حض محدث مجھتا مطلق اتنے بیوقوف ہیں کہ کوئی سند نہیں ہے بس صرف اتنا لکھا ہوا ہے جالت الخیل بس کوئی پیچھے سند نہیں ہے تو بیٹھا ہوا تھا تجھے بھئی آ گئی تجھے شرم نہیں آتی المحلہ تری کتاب ہے اس کے اندر کسی امام سے تھوڑی سی صنعت ضعیف والی روایت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قذاب ہے یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے یہ روایت ہے تو امام اعظم کو گالیاں دیتا ہے بدتمیز تو امام مالک کو دیتا ہے امام شافیوں کو امام شافیوں کو امام احمد کسی امام کو چھوڑتا نہیں ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر تجھے شرم نہیں بکواسی تو نبی تھا تیری بات پر اعتماد کر لیا جائے کہ چار سال, سال کا وقفہ ہے کوئی سند نہیں دی الزام لگا دیا اس دور کے مسلمانوں پر شرم نہیں آتی تمہیں افسوس ہے اپ جادہ اعلی حضرت پر لیکن ان سے پہلے کیا کروں ابو عبد اللہ جو صاحب تفسیر ہیں جو صاحب تفسیر ہیں مشہور امام قرطبی امام قرطبی ابو عبداللہ اللہ ان کی کتاب ہے کر اس کے اندر حضرت نے اسی کمینے پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا وقال الامام الحافظ ابو محمد الراب وجہ ساری عبارت پیش کر اللہ اکبر الا حضرت نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ نہیں آج تذکرہ میں آ گیا, ابو عبداللہ کرتبی نے لیا بغیر سوچے سمجھے کس پر اعتماد کرتے ہوئے اس اندھے پر آگے اٹھے شیخ محقق انہوں نے ابو عبداللہ پر اعتماد کر دیا کرتبی پر لکھ ڈالا جذب القلور مدارج النبوت میں اب اعلی حضرت نے دیکھا یہ شیخ محقق ہیں تو ان کی تباہ و فرض ہو گئی انہوں نے فرض کر لی چلو جی جو کچھ آیا نکل کر وہ ایسے لکھ دیا جزم و یقین کے ساتھ کہ جیسے ان کے سامنے آلہ حضرت کے سامنے بخاری مسلم سہا کی سنا دیں بہت افسوس کی بات ہے پھر یہ تو اس کی حقیقت آ گئی عجیب بات یہ ہے کہ اعلی حضرت خود ابن ہضم کو جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی فتح و رضویہ سے سناتا ہوں یہ دیکھیں فتح و 15 پندرہ جلد صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ رسالہ سبحان صبو میں فرماتے ہیں حضرات مبتدئین کے معلم شفیق ابلی سے خبیص علیہ اللعن یہ عجز و قدرت کا نیا شگوپہ ان دہلوی بہادر سے پہلے ان کے مقتدا ابن حزم فاسد العظم فاقد الجزم ظاہری المذب ردی المشرب واہ, واہ. کیا بات وابیاں نا بھابھی وابیوں کا فرماتے پیشوا اصل میں کیا ہے ابن حزم فاسد العظم فاقد الجزم ظاہری المذہب ردی المشرب یہ ابلیس خبیس نے اس کو بھی سکھایا تھا یہ مذہب ان کے بڑے کو کہ اپنے رب کا ادب و اجلال یکسر پسے پشت ڈال کتاب الملل و نل میں بک گیا کیا لفظ بول رہے ہیں اعلی حضرت حضر کے متعلق بک گیا جس کا حوالہ بڑے جزم سے پیش فرما دیا اس کے متعلق کیا فرما دیں بک گیا کہ اندر آجز آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولاد بنا سکتا ہے کیونکہ اگر اولاد نہ بنا سکتا ہو تو اللہ تو عاجز بن جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اعلی حضرت آگے او بھائی سیدی عبد الغنی ابوسدما اللہ کی المطالب الوفی عقائد میں کتاب ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں فن ضور وہ فرماتے ہیں امام عبد الغنی نابول سے فنزور اختلال الاظ المبتدع اس بداطی ابن ہاضم کی بد حواسی دیکھو کی فا غافل عامزم الحاظ مقالتی شنی یاطمین اللہ کھولو تحت وهم وکی ففاتا بداطی فرماتے ہیں اور بدحباس فرماتے ہیں کون کیا فرماتے ہیں اور بولو تو صحیح حواسی کی پکی دلیل یہی ہے کہ ایک اتنا بڑی بات جھوٹھی اٹھائی بنائی اور اٹھا کر پھینک دی جناب بڑے اعتماد اور جلب کے ساتھ اگر حواس قائم ہوتا تو یہ کام نہ کرتا معلوم ہو حضرت نے اور امام نے اس کو جب بات حواس کہا ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ خبر اللہ پھر, پھر فر بات ہے بابا عبد القنی نابول اللہ شیخ خود ابن حرم کی یہاں باقم نکلی جو بالکل باطل ہے بطلان اس کا واضح ہے ایسے ابن حرم کا کوئی پیشوا نہیں سوائے شیخ خود حضرت ابلیس کے افسوس ہے اللہ حضرت جس کو یہ جی لقب دے رہے اس کی بات کو کیا وہاں اگر ایسی بات آپ بھابھیوں کا پیشوا اس کو کہہ رہے ہیں وہ ایسی بات لکھتا تو مانتے اس کو کیوں مان لیا لا حول ولا قوت آخری ایک بات اس کی المحلہ سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس المحلہ اس کی کتاب ہے اس کا نام صحیح ہے المحلہ بلحدا بالخرافات ہاں یہ مزین ہے کتاب یہ دیکھو میرے کتاب, ہاتھ میں جلد ہے گیارہ آخری جلد ہے یہ احمد شاکر جو تھا نا مصری اس کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی اس کا صفحہ نمبر چار سو نو ہے کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو فقالت طوائف مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ لال کا کفرن یہ کفر ہی نہیں ہے نبیوں کو گالیاں دیتا رہے یہ کفری نہیں ہے یہ مسلمانوں کا فقہا کا ایک ٹولہ کہتا ہے فقہا کا دوسرا ٹولہ کہتا ہے کفر ہے وہ توقف آخرون فی کا ایک اور جماعت تیسری ہے وہ کہتے توقف کرتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے آگے ابن حضم لکھتا ہے تو وقول و توقف کرنا اور گستاخ رسول جتنا بڑا مرضی ہو اس کو کافر نہ کہنا اور اس سے چپ رکھنا یہ ہمارے اصحاب زواہر ظاہری مذہب والے یہ ان کا مذہب ہے ظاہر بات ہے حدیث تو صحاب زواہر میں بھی آتے ہیں میں ہی آتے ہیں خیر اب بات کو سمجھنا اللہ اکبر و کبیرہ سخت رد کیا اس کا صاحب شفا امام قاضی ایاض مالکی نے شفا میں اس پر ملا قاری نے اور سراسر جھوٹ ہے کوئی مسلمان سے ممکن نہیں کہ نبیوں رسولوں کو کوئی گالیاں دیتا رہے اور وہ کہے کافر ہی نہیں پھر فقی ہو وہ خبیس کمینہ کون سا تو تھی دیکھا تیرے جیسے کنجر ہوں تو اور بات ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان بندہ ہو اور سمجھے خدا رسولوں کو گالیاں دینے والا کافر نہیں یا کہے میں توقف کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کہتا مردود شرم نہیں آتی اعلی حضرت افسوس ہے جو بندہ نقل میں اتنا ذلیل کمینہ ہے اتنا بے احتیاط ہے اتنا جھوٹا ہے اتنا کذاب ہے اتنا بہتان تراش ہے اتنا واضح ہے من باتیں بنانے کا استاد ہے آپ اس کی بات کو ابو عبداللہ کرتبی سے دیکھ کر اس کو مان گئے افسوس ہے کوئی اور بندہ کرتا تو یہ عجیب نہ لگتا اب عجیب کیا عجیب تر کیا عجیب ترین لگ رہا ہے کہ آپ جیسے سے یہ واقع ہو رہا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے بھائی یہ جو آپ فرما رہے ہیں تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی اب اس پر آتے بے بحمد اللہ تعالی آپ جس شخص کا بیان سن رہے ہیں ایسے مسائل میں اس نے انتہا کی ہوئی ہے انتہا اس کے آگے کلام ہی نہیں ہے ان شاء اللہ اعلی حضرت نے اگر کہیں ایک روایت دیکھی ہے تو نا چیز نے جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں سب دیکھی اعلی حضرت کی در توجہ نہیں گئی کہ میں تحقیق کروں توجہ کرتے تو اللہ اکبر مجھ سے کہیں آگے ہوتے یہ ویسی بات ہے جیسے امام غزالی حدیث کے باب میں ہمیشہ کوتاح دست رہے اور حافظ الحدیث نہ بن سکے کیوں دوسرے فنون میں توجہ رکھی ادھر توجہ نہیں فرمائی اگر توجہ فرماتے تو علماء نے لکھا ہے اگر توجہ فرماتے تو اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑے محدث اور حافظ الحدیث ہوتے خیر اب میں آپ کو سناتا ہوں کتنی روایتیں ہیں کل پہلے وہ بتاتا ہوں مسجد شریف میں ہررا کے موقع پر اذان اور نماز بند ہونے کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ کل ہیں چار تین روایتیں شرف القدور فی حال موتاب القبور میں حافظ جلال سیوتی رحماء اللہ نے نقل فرمائی جمع کی ہیں ایک کو وہ چھوڑ گئے وہ سونا نے دارمی میں ہے اب سب سناتا ہوں پھر ان پر تبصرہ کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت نے کہا کہاں تک ٹھیک لکھا ہے پہلی روایت جو جلال امام جلال سیوتی نقل فرما رہے ہیں وہ ہے طبقات ابن سعد کے حوالے سے اخرج ابن سعد الساد سبن المسب اللہ حکام المسد ایام الخر ونا سویا قطع لون کالفکن تو اذانجمن قبل القبر یعنی قبر النبی نبوی صلی اللہ سہیدن مسب صحابی فرماتے ہیں کہ ہررا کے دنوں میں میں مسجد نبوی شریف میں رہتا تھا لوگ لڑ رہے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا میں اذان شریف قبر انور سے سنتا تھا پانچ وقت نماز کی اذان قبر انور سے آتی تھی اور میں سنتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا نمبر دو قال زبیر بن بکار فی اخبار المدینہ زبیر بن بکار اخبار المدینہ کتاب میں فرماتے ہیں كان محمد بن عبدالعزيز بن محمد وغيره عن باكر بن محمد أنه لما كان أيام الحرر ترك الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وخرج الناس للحرر وجالس سعيد بن المسيّف في المسجد قال فاستوحشتوا ودنوتوا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرتي زهر سمعت الاذان في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت ركعتين ثم سمعت الاقامة فصليت الظهر ثم جلست حتى صليت العصر سمعت الاذان في قبر رسول الله الله ثم سمعت الاقامة ثم لم ازل اسمع الاذان والاقامة في قبر رسول الله صلى الله حتى مضت الثلاثات وقفل القوم وداخل المسجد وعاد المؤذنون فاذنوا فتسمعت الاذان في قبره ولم اسمعه زبیر بین بکرہ اخبار مدینہ میں فرماتے ہیں کہ جب ایام ہر میں ہررا کے دنوں میں اذان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن متروک ہو گئی لوگ ہررا کی طرف چلے گئے اور شعید ابن مسجب مسجد میں بیٹھ گئے تو سعید ابن مصب نے فرمایا میں باشت محسوس کرتا تھا میں قبر رسول اللہ کے قریب ہوا جب ظہر کی نماز کا وقت آیا میں نے اذان قبر انور سے سنی دورکاتیں پڑھی پھر تکبیر سنی پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا عصر پڑھی اذان سنی قبر رسول سے پھر تکبیر سنی پھر ایسے ہی میں اذان تکبیر سنتا تھا قبر انور سے یہاں تک کہ تین دن پورے گزر گئے اور لوگ واپس لوٹ آئے اور مسجد شریف میں داخل ہوئے معازین حضرات مانگے وہ لوٹ آئے انہوں نے اذانیں پڑھیں میں نے پھر اذان سننے کی قبر انور سے کوشش کی تسما تو تکلف تو فلم ہو نہ سن سکا یہ دوسری روایت تیسری روایت ابو نعیم کی دلائل النبوت کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے سیدے ابن نے مجھ سے جب فرماتے ہیں لقد رہے تو نہیں میں نے اپنے آپ کو ہررا کی راتوں میں دیکھا وہ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری میرے سوا مسجد رسول میں کوئی نہیں تھا وما یاتی وقت و سلاد وقت و سلاد کوئی بھی نہیں آتا تھا اللہ سمعت اللہ من القبر قبر انور سے قدم پھر میں ثم فوقیم تقبیر پڑھتا تھا موسلی اور نماز پڑھتا تھا وہلشام یہ دلائل نبوت کے الفاظ وَإنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ امام سیوتی نے یہاں مسجد کلاب سے گرا دیا جبکہ دلال نبوت میں موجود ہے ید الْمَسْجِدَ مسجد زوم امام سیوتی نے زومرا زومرا تکرار کے ساتھ ذکر کیا جلد دلال نبوت میں ہمارے پنسکے کے اندر زومرا ایک بار ہے فیقول <الْمَسْجِدَة> اللہ شیخل مجنون یہ لفظ ہیں دلال نبوت کے یہاں پر نسخہ جو میرے پاس ہاتھ میں ہے شروع سدور کا اس کے اندر ہے ہی شیخل مجنون تو سر بات غلط ہے حال دے سم اشارہ مونس کا مذکر کے لیے کیسے آئے گا شیخ مجنون تو مذکر ہے تو الحادت شیخ المجنون ہونا چاہیے تھا خیر مقصد یہ تین ہو گئی اور چوتھی آ گئی یہ داروی سورن دارویں حدیث کی کتاب ہے یہ باب ہے پندرہاں باب باب اکرم اللہ باب ما اکرم اللہ تعالیٰ نبی بادم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسویں سال کے بعد جو اللہ تعالی نے عزت بخشی اس کے تحت کے دوسری روایت لا رہے ہیں کانا ایام الحر لم یو فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یوکم نہ ایک تقبیر کہی گی ولم یابر سعید السمس سعید بن مسجد من سید بن مسجد, مسجد سے ہٹے نہیں وکان اللہ یا عارف وقت سلاد اللہ بہم ہم قبر النَّبِيَّ صلی اللہ وزاد <وسلم> آزان جیسی آواز یعنی آتی تھی تو وہ سزا کرم والا اچھا یہ جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں پہلے نمبر پر ساری ضعیف ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ضوف سب کے اندر موجود ہے لیکن اتنا بات ہے کہ یہ ہے چار ترق چار سندر فیو قبی باد باد بعض باز تو اوت بخش رہی ہیں لہذا مجموعہ ان کا جو مطلب مانا حاصل ہوتا ہے اذان بند ہونے کا اور پھر قبر انور سے اذان آنے کا سعید ابن مسیب کا سننے کا یہ بالکل صحیح جا بنتا ہے اس لیکن اب اب تبصرہ کرتے ہیں کہ ازان تو بند ہو گئی نماز بند ہو گئی میں ہرا تو کس نے بن یہ جو روایات ہیں ان کے الفاظ میں غور فرمائیں پہلی رواج جو میں نے اپنے ساتھ سرو سدور سے سنائی اس کے اندر ہے حضرت سید ابن مسیب مسجد میں رہے کیوں اے لوگ لڑنے چلے گئے لوگ لڑ رہے ہیں کون سے لوگ آل مدینہ اچھا اگلی روایت جو زبیر بن بکار کیا اس کے اندر بخارا جناس لعید و بن ابن المسیب فل مسجد اہل مدینہ نکل گئے کدھر ہررا کی طرف بات سمجھنا اب یہ بتاؤ کہ نکل کر مسجد نبوی کو چھوڑ کر جان بچا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے لڑنے کے ارادے سے حضور کی مسجد کا خیال کس نے چھوڑا رید نے چھوڑا یا آل مدینہ نے یار انصاف کرو نا خارا ناس ہے لوگ ادھر نکل گئے کون لوگ آل مدینہ جنہوں نے نماز پڑھنی تھی یہ نکل گئے ایک تو یہ کھڑے ہوگا اس کے خلاف تو ظاہر بات وہ تو اس نے کرنا تھا بھائی بغاوت کے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے حسلن کرنا تھا اب یہ چلے گئے مسجد شریف کو چھوڑ کر لڑنے کے لیے تو اولا ذمہ دار کون بنے سمجھ انصاف کرو ذرا اگر یہ احساس ہوتا کہ یار مسجد شریف جو ہے نا اجڑ جائے گی تو اٹھتے ہی نا کس نے کہا تھا اٹھو نہ اٹھتے بڑے بڑے لوگ جو محمد بن حنفیہ جیسے روک رہے تھے عبداللہ بن عمر جیسے روکتے روک رہے تھے رک جاتے بس ارے بھائی یہ چلے گئے یہاں پر ایک اشکال رین میں آ رہا ہے اگر کہو تو بولوں جیسا کہ آپ نے دیکھا محمد بن انفیا شریک نہیں ہوئے اس جنگ میں عبداللہ بن عمر شریک نہیں ہوئے عبد المطلب ساری کی ساری شریک نہیں ہوئی تو وہ مسجد وہ تو مدینے میں رہے جب رہے تو کیا وہ نماز شریف مسجد میں نہیں پڑھتے ہوں گے سچی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام چاروں روایتیں ضعیف ہیں اور مقابل میں اتنا بڑا معارض موجود ہے کہ وہ صحابہ تو نماز ظاہر ہے پڑھتے ہوں گے اگر انہوں نے مسجد کو چھوڑا تو وہ کس مقصد کے لیے چھوڑا بھائی نعوذ باللہ ان کا چھوڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ مسجد میں نماز ادا تین دن یہ بند ہو گئی اب کہنا پڑے گا کہ یہ جو ضعیف روایات ہیں اگر انہیں کو ٹال دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے اور کہا جائے کہ بالکل نہ کوئی مسجد باندھوں نہ نمازیں باندھ یہ ساری کہانی کسی ملاحم کے بندے نے اٹھائی جوڑی اور وہ ڈال دی اور اس کو بنانے لگا موجرا حضور کا حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت نہیں بنتی اور نہ ہی موجرہ بنتا ہے کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں پھر اعتراض آئے گا کہ عبداللہ بن عمر جیسے محمد بن انفیا جیسے مولا علی کا آل عبد المطلب سارے اہل بیت وہ تو شریک نہیں ہوئے امام سہیل العابدین کو بھی مسجد میں بھی یاد نہیں آئی لاہ قوت چلو نہ رہی بانس نہ بجی بانس رہی افسوس ہے کہ آلہ حضرت کا ذہن شریف ادھر متوجہ نہیں ہوا اب مجھے کوئی کہے گا یا کہ دلائل نبوت والے حضور کے موجود میں لکھ رہے ہیں دلال نبوت بحقی شکر اس سے خالی ہے دلال نبوت ابو نعائم کی اس میں ہے اور روایت ضعیف جس طرح میں نے بتایا اس میں عبد الحمید آ رہا ہے وہ ضعیف ہے اب جتنی زبیر بن بکار وغیرہ منقطع معدل سچی بات یہ ہے منقطع معدل اس قطع کی روایتیں ہیں لیکن ان کے مقابلے میں یہ جو اشکال ہے بہت بڑا ہے لہذا ایسی روایات کو لے کر اتنا بڑے امت کے اثا صلف سلف پر اتہام کا خیال نہ رکھنا بے احتیاط لوگوں کا کام ہے ہم نے بے حمدہ ہے تو یہ جب ہماری توجہ ہو گئی کہ سیدھی سادھی بات ہے کہ تمام اہل بیت مسجد رسول سے باغی رہے امام زین اللہ مسجد نبوی سے دور رہے بلا وجہ لڑنے والے وہ لڑ رہے ہیں باہر یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھتے تین دن مسجد خالی رہتی ہے نہ آزان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے صرف سعید مسئب رہتے ہیں کیا چکر ہے بھائی تو کہنا پڑے گا ایسا جھوٹا بوجلا بنانے کی بجائے اپنے سلف کو بچا لو رو. روایات کا حال آپ دیکھ لیا ایسی روایات کو ایسے معارضہ مخالفت کے ہوتے ہوئے قابل اعتناط نہیں سمجھا جاتا یہ قصول ہے سمجھ گئی اگلی بات اسی روایت تیسری جو ہے نا کون سی ابو نوہیم والی اس کے اندر عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو. اور واقعہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی روایتوں کی حیثیت نہیں ہے یہ کیا ہے دیکھو یہ ابو نوہیم کی روایت کے اندر ہے ید خلون ید خلون المسد سو مارا فول شیخ المجنون جو شامی لوگ تھے کون جب مسجد میں اذان تک بند ہے نماز بند ہے شامی لوگ آتے ہیں مسجد میں یہ ابو نعائم کی روایت میں ہے شامی لوگ مسجد میں آتے ہیں ید المسجد ال مسجد زمارہ زمارہ زمرہ ٹولہ جماعت جماعت کی جماعتیں ٹولے کے ٹولے بن کر آتے ہیں مسجد شریف میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ و اکبر و کبیرہ کیا بات ہے بھائی ہمیں ایسی محدت تو کوئی قبول نہیں ہے منظور نہیں ہے او میرے بھائی جنہوں نے نکل کے یہ لکھ دیا کم از کم اتنا تو سوچتے بھائی اذان بند ہے نماز بند ہے اور شامی لوگ ٹولے کے ٹولے آ کر مسجد میں آ رہے ہیں کس لیے مسجد میں آ رہے ہیں بھائی لڑنے کے لیے اور آ کر کہتے ہیں بھر یہ بندہ دیکھو پاگل ہے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے پاگل اچھا ایک بار کہہ دیا دو بار کہہ دیا آتے ہیں ٹولے کے ٹولے آتے ہیں ہر ٹولہ کہتا ہے پاگل بیٹھا ہوا ہے تو کس لیے آتے ہیں بھائی مسجد شریف میں لڑائی تو وہاں دی مسجد شریف میں کیوں آتے ہیں وہ بھی تین دن تین دن آدھان بند رہی تین دن بعد بندھ رہی تین دن ہی آتے رہے. کیا تماشا ہے معلوم ہوا یہ کہانی ہے کسی نے گھڑی ہے کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں اس کی اس کو حضور کا موجہ نہیں کہہ سکتے نہ کبھی ایسا کوئی معوضہ ہوا ہے آپ علیہ السلام کا باقی قبر انور میں آپ کا سراپا معجزہ ہونا اور آپ کے لاکھوں معجزات کا ظاہر ہوتا رہنا یہ ایک اور بات ہے لیکن ایسی جھوٹی روایات سے کسی موجود کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس وقت کہ ہمارے سلف اور اساترین ان پر اتنا بڑا اعتراض آئے جس کا جواب ہی نہ ہو کیا جواب دو گے امام زین العابدین کو حسین کے بیٹے ہیں لوگ سناتے ہیں کربل میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور ادھر مدینہ شریف میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دی رسول اکرم کی مسجد میں یہ کیا تو بنتا ہے بھائی عبداللہ بن عمر جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی بیٹھتی تھی وہاں پہ جا کر اوٹنی بٹھاتے تھے حضور کے ہر ہر سنت پاک جہاں جہاں بھی ہوتی تھی اس کی ضرور نقل اتارتے تھے اتباع کرتے تھے تو اتنا شدید الاتباع بندہ وہ بھی مسجد نبی کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے آ آل عبد المطلب جن کے گھر سے دین چلا تھا ان کو حضور کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا لوگ تو باہر لڑ رہے ہیں لڑنے کی بجائے یہ لڑتے یہ دشمن جو سمجھتے جزید کو تو لڑتے لڑتے تو نہیں چلو نماز تو پڑھتے ارے نماز بھی نہیں پڑھی بتاؤ تو پھر بیت کے ہاتھ میں کیا رہا حق یہ ہے نہ کوئی نمازیں بند ہوئی مسلمان سے ممکن ہی نہیں کہ حضور کی مسجد شریف میں نمازیں بندوں دوں ہم نے دیکھا جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے جٹ لوگ سیلاب میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں وہ جٹ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں مدینہ شریف کے اتنے عظیم لوگ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے قریب بیٹھ کر مسجد میں نہیں جاتے خدا کا خوف کرو ایسی بےزتیاں اسلاف کی مت کرو ہمارا کام کسی راوی کو جھوٹا کہہ دیں یہ آسان بات ہے اور ہم اتنا بڑے لوگوں پر بے دین ہونے کا الزام دیں یہ ہماری زبان جل جائے ہمارے گوارا نہیں ہمیں گوارا نہیں اگر اعلی حضرت ترن جیسوں نے اس مسئلے پر نہیں سوچا تو خدا پاک ان کو ثوابطہ فرمائے اس خطا اجتہادی پر اس غفلت پر اور اللہ تعالی نے اگر ہماری توجہ کرا دیے تو بات ختم آخر میں بہت ہی عجیب بات سنانا چاہتا ہوں پہلی بار میرے ذہن میں آئی اعلی حضرت نے تو کہا یزید اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا تو اس پر لان بس وہ اس سب کچھ پتہ نہیں کیا کچھ فتوا دے دیا عجیب بات یہ ہے کہ خود امام حسین پاک نے یزید کو کربلا شریف میں امیر نیند کہا اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے یہ صحیح تبری ہے صحیح تبری کی روایت صحیح کے اندر یہ موجود ہے فنا شدہ حسین اللہ علیہ السلام آئر المین امام حسین نے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر ان کو کہا امیر المومنین کی طرف لے چلو فدہ فی میں جا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں امیر المومنین معلوم ہوا یزید کو امیر المومنین کہنے والے امام حسین خود ہیں اور سند صحیح ہے آج کے بعد کیا کہو گے؟ کیسی وہ کہانی بناو گے کہ عمر بین عبدالعزیز کے سامنے کسی نے کہہ دیا تو بیس کوڑے مارے کیسے مارے حسین پاک تو خود کہہ رہے ہیں معلومہ عمر امر بن عبدالعزیز سے وہی ثابت ہے وہ ثابت نہیں وہی ثابت ہے کیا کہ وہ یا تو ہاں ایک فدو ہے کیا بات شیخ الحدیث ہے کبیر ہے ہاں جی تعدیل میں سے ہے خود اور ہو سکتا ہے کہ اپنے دور کی میزان ال لکھ کر جائے اس فدو کا وہ فدو کراچی کا ہے ویسے تو ہم الجماطل ہم تو وہ کہتا ہے مفتی شاہب حسین بن عبد الرحمان کی اس روایت پر وہ مختلف ہے اور اس میں نکارت ہے اللہ ہو پر کتنا بڑوا ادا ہے بہرانو کراچی کا ہے وہ ہاں جی اور سبز جگہ میں رہتا ہے بس یہ اشارہ سمجھ جانا تو کہتا ہے اس میں نکارت ہے امردود تجھے نکارت کا پتا ہے کسی منکر کی نسل یا ولد المنکر اما پور نکھارا حقا لا پور نکارت وہ بڑوا نکارت کا مطلب ہوتا ہے ضعیف راوی فقہ کی مخالفت کریں کس کی فقہ کی بس اب تو ایسا کر کربلا کے کی. کسے کے لیے اس روایت کے علاوہ کوئی روایت صحیح ثابت کر دے جس کے روات سقہ ہوں کوئی علت نہ ہو ہر طرح سے صحیح روایت ہو اور پھر یہ روایت اس کے خلاف ہو کوئی اندھی کا بچہ یہ روایت اس کے خلاف ہو تو میں نکارت مان جاؤں گا اور میں چھوڑ دوں گا پڑھانا ہر شہر سب کو چھوڑ دوں گا اور اگر تو ساری زندگی خود منکر برنکر بن کر کائنات میں پھرتا رہے برکر اور لکیر قبر کے اندر تجھے جوتے ماریں تو پھر میں سچا ہوں اگر تو نہ دکھا سکے تو ف لوگوں کو پاگ بنا ہوا ہے ہماری کتاب آ رہی ہے اس کے ساتھ زمیمہ ہے ہمارے بھائی ہیں عثمان بھائی انہوں نے حسین بن عبد الرحمان پر کلام لکھا ہے اللہ اکبر میں پورے شرطیہ وثوق سے کہہ رہا ہوں عرب عجم کے آج معاصرین جب اس کلام پر مطلع ہوں گے تو کہیں گے کہ اس بندے نے جو تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے کائنات میں اس کے آگے اس مسئلہ میں بولنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہر طرف سے ناطکے بند کر دیے اختلاط میں اختلاط جو تھا نا بر اس اختلاط کو اٹھایا اور لانت کا توق بنا کر آج کے محدثین کے گلے میں ڈال دیا جو سبز چھاؤں میں رہتے ہیں یا را... ادھر ادھر راول پنڈی کے علاقے میں ایجنسیوں سے جوتے کھاتے ہیں چتر کھاتے ہیں ایسے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کی خوب چتراول کرتے ہیں ایسے محدثین سین جو ہیں نا کبار محدثین ان کو کہا جاتا ہے ذہن میں رکھنا کیا کہا جاتا ہے کبار ہے، ہے. محدثین یہ ہے. اللہ تعالی کبار بار نے شرار سے ہمیں بچائے آخر میں گزارش کرتا جلوں کہ اعلی حضرت کو اگر مسجد شریف کی حرمت اس موقع پر یاد آ گئی تھی تو پھر تھوڑا سا، تھوڑی سی نظر منصور عباسی اور خلیفہ منصور عباسی رحمہ اللہ اور حضرت سید محمد بن عبد اللہ ردی اللہ تعالی جو خلیفہ منصور عباسی کے دور میں مدینہ شریف میں اٹھے مدینہ شریف میں چھپے اور پھر مدینہ شریف کے اندر ہی ان کو شہید کیا گیا ان کے جتنے ساتھی تھے ان کے سر کاٹ کر مدینہ سے سامنے باہر تین دن اوپر لٹکا دیے گئے تمام سر خلیفہ منصور عباسی کی طرف سے سید سیدوں کے ساتھ لڑے وہ بھی مسجد شریف مدینہ شریف میں لڑے مدینہ کی تمام بے رومتیاں کی آل حضرت کے جو ہے نا وہ الفاظ شریف کی مناسب الفاظ بول رہا ہوں تو ان کا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ تو تاریخ کا موٹا باب ہے الوداع وایا میں لکھا ہوا صاف کون سے سن میں یہ ہوا تھا خلیفہ منصور اباسی کا یہ سن 145 ہجری میں اور اس حسن پاک کے اس خاندان مبارک کو حضرت عبداللہ کو بڑوں بڑوں کو گھر والوں کو سب کو اٹھایا اور خلیفہ منصور اباسی نے جیل میں ڈال دیا جہاں نہ کوئی اذان کی آواز جاتی تھی نہ کوئی روٹی ٹکر ملتا تھا کچھ بھی نہیں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر شہید ہوئے اے لوگ بنو میاں پر آگ برسانے والو یہ سادات پر بھی ذرا آگ برساؤ انہوں نے کام ان سے بھی زیادہ کیا ہے اب تمہارے ارادے ہمیں معلوم ہو گئے تو ہم صرف اسلام کے جنہوں نے کام کیے ہیں ان کو ختم کرنا ان کو بدنام کرنا چاہتے ہو فتوحات فتوحات جنہوں نے کی ہیں تمہارے ساتھ یہودی یا یہودی وہ بدنام کرنا چاہتا ہے اللہ پاک پناہ بخش آخر میں جب آلہ حضرت نے مدینہ شریف کی بے حرمتی کی بات چھیڑ دی یزید پر ایک الزام دیا جاتا ہے اللہ اکبر و کبھی اس نے, اس نے محرمات کے ساتھ نکاح حلال کر دیا ماد اللہ تعالی لانت اس پر جس نے یہ جھوٹ بولا کہ یزید نے محرمات ماں بہن ہر کے ساتھ نکاح چہز کر دیا لانت اس پر جس نے یہ بولا یہ جھوٹ بولا جو یہاں پر بات سنانے کی کہ ہزار دو شیزہ کواریوں کو حمل ٹھہرے ان تین دنوں میں ایک ہزار میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ روایت میرے سامنے پڑی ہے یہ دلائل نبوت ہے بے حقیقی اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں پھر تبصرہ کرتا ہوں عن مغیرہ انہب مصرف بن اقبہ المدینتا فی الف ع مغیرا دبی مغیرہ دبیرا بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ مصرف بن عقبہ نے مدینہ شریف تین دن لٹوایا فضا المغیرہ یہ لفظوں پر ذرا غور کرنا فضا المغیرہ تو تو مغیرہ دبی نے گمان کیا زم وضاحت بعد میں دیتا ہوں کہ اس میں ہزار دو شیزہ کماریوں کو کہ جو ہے وہ پردہ تری عزت دری کی گئی میرے بھائیو پہلے دیکھتے ہیں مغیر بھی کون ہے مغیر ادبی ایک راوی ہے جو مادر ذات اندھا ہے کون ہے سکھا ہے لیکن مادر جات ان ہے اب جو بات سننے سے تعلق رکھتی ہوگی اس کا وہ تو راوی اور گواہ بن سکتا ہے جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوگا اس کا تو نہیں بن سکتا تو ہزار کے ساتھ یہ ہوا یہ کیا دیکھ رہا تھا کیا اب بات سمجھنا جو یہ خود روایت ہے روایت کرنے والے مغیرہ سے وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہ گڑبڑ ہے تو انہوں نے ایسا اشارہ دے دیا لفظ بول کر جس سے گڑبڑ سمجھ آ جائے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں پیچھے تو آیا انہبا مغیرہ کہتے ہیں انہابا لٹوایا مصرف بن اقبا نے مدینہ کو تین دن آگے انداز بدل گیا یہ نیا لفظ ڈال دیا راوی نے فضام المغیر تو مغیرہ نے گمان کیا زعم کیا زعم اور یہ تمام ہمارے لغت والے لکھتے ہیں زعم زیادہ تر یہ گمان باطل میں استعمال ہوتا ہے یہ پڑھائے سنائے نحم والے بھی لکھتے ہیں تو اگلے نے زعمہ کا لفظ یہاں بول کر اشارہ کر دیا کہ مغیرہ دبی کا یہ گمان باطل ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر اس کی تائید دیکھو حدیث کی کتاب سننے ابھی داود حدیث نمبر انچاس بہتر اس میں پورا باب ہے باب قول الرجل زعمو صحیح حدیث بالکل صحیح سرد اللہ اکبر ابو مسعود صاحبی ہیں انہوں نے یا ابو عبداللہ یعنی حذیفہ جس طرح کہ خود ابود اس کی اس کی تفصیل ہے یعنی حضرت حذیفہ ابو مسعود صحابی سے پوچھتے ہیں یا ابو مسعود صحابی پوچھتے ہیں حضرت حضیفہ سے حضیفہ سے ماسمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زام کہ بتائیے آپ نے زامو کے متعلق حضور سے کیا سنا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بے سا متعت زعمو بندے کی بدترین سواری بدترین سواری زعمو ہے سفر میں استعمال ہوتی ہے نا سواری تو اس کو تشبیہ فرمایا کہ یہ بدترین بات سواری ہے اب اس پر شارحین حضرات شرح کرتے ہیں شیخ ابو الحسن سندی شرح ابود جس کا نام شریف ہے فتح الو اس میں فرماتے ہیں قولم بلا قولم بلا اعتماد وکیل ازام یتلق و الفلحق الباطل و صدق الکر آگے لکھتے ہیں بل مقصود ہو ان الخبر بزعمو لا يكون عن کہ ابو داود کا مقصد اس حدیث کو یہاں پیش کرنے کا اور آپ علیہ اللہ السلام کا فرمان اس کے مقصود کیا ہے کہ زعمو کے ساتھ جو خبر آئے گی نا جو روایت زعمو کے ساتھ آئے گی لا یخ ان تسبیت وہ اس بات و تثبیت کے بعد نہیں ہوگی اس سے پہلے ایسے اڑا کر پھینکی ہوگی بل ان شک و تخمین شک اور اندازے اور تک سے ہوگی وہ مسلح کبی خن یم بغل تو جو زاما کے ساتھ روایت آئے گی وہ کبھی ہی روایت ہوگی گندی روایت ہوگی اس سے احتراض مناسب ہے یہاں یم بغی واجب کے معنی میں ہے یہاں یہ بغ جو ہے وہ فرض سے لے کر استحباب اور لاجم بغی کراہت سے لے کر کفر تک کے لیے استعمال ہوتا ہے ذہن میں رکھنا اس کو آسان نہ سمجھنا لفظ وقیلا یوستانوفی مود تقریب خیر یہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ ابن مفلح کی رضی اللہ کی تو اس میں یہی روایت لکھنے کے بعد وہ لکھ رہے ہیں بھائی نما یوقال زاموفی حدیث اللہ سند ال جس حدیث کی کوئی سند نہ ہو وہاں پر زام بولتے ہیں تو میرے بھائی ہو آگے لکھتے ہیں وہی نماز یوح کا انل السن الا البلا زبانوں پر چلتی ہو وہ, وہ ہو وہ آگے بیان کر دیتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہو سند سند وغیرہ نہ ہو ایسی روایت کے لیے زعم بولتے ہیں معلوم ہوا راوی کا یہاں ز کہنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ بلا سند اور ایک وہمی سی بات ہے زبانوں پڑ پر, پر اڑائی ہوئی افواہ ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ایسی کس بیانیوں سے ہمیں بچانا سچی بتانا اسلام ان باتوں سے بچتا ہے کہ ایسے الزامات اسلام پر دو کہ ان باتوں سے بچتا ہے جو میں دفاع کر رہا ہوں سچی بتانا ایک افواہ تمہارے گھر کی کوئی اڑائے جو اس کو آگے بیان کرتا رہے وہ آپ کو اچھا لگے گا جو کہے کہ یار جھوٹ ہے سراسر وہ اچھا لگے گا سچی پتہ نا اپنے حال کو ہم نے تو اللہ پاک کے فضلہ بس دل سے پوچھنا ہوتا ہے صحیح بات ٹک دل میں آتی ہے دوسری کو دل مانتا ہی نہیں ہزار تھا سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر پھر ابھی جوزی وغیرہ ایسے جو کل بیانیوں کو اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ حضرت وائز تھے اور وائر دو چار سو کول نہ مارے تو کہتے ہیں وائر نہیں بنتا تو حضرت وائز تھے آپ نے ایسی باتیں میں ڈال دی حقیقت یہ ہے ہزار دو شہزاد کماریوں کی عزت لوٹی گئی اور حسین کے بیٹے موجود بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان میں سیدزادیاں بھی ہیں ان کی بھی لوٹ لی گئی آہل بیت ہیں ان کی بھی لوٹ لی گئی صحابہ کی اولاد ہے ان کی بھی لوٹ لی گئی اب ایمان سے بتانا اگر ہمارے اسلاف ایسے تھے اللہ تو پھر تو اسلاف کوئی سلام کہنا چاہیے کہ سامنے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور تم جان بچانے کے خوف سے بیٹھے ہوئے ہو آج کا راج پوت ہے کوئی کوئی ہے کوئی کوئی ہے وہ اپنی بہن بیٹی عزت کے لیے گولیاں مار کے اڑا کے رکھ دیتا ہے یا مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے جیلیں کاٹتا ہے سب کچھ دیکھتے ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں جن کی عزتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہے وہ لانت پڑے کچھ تو سوچنا چاہیے کہ کیا منہ سے نکالا جا رہا ہے ایک یزید کو بدنام کر رہے ہو یا سارے اسلام کو بدنام کر رہے ہو نا مراد مردہ دل مردہ دل تمہارے دل کے اندر کوئی چیز نہیں جو خود سمجھ آئے اگلی خرابی دیکھو ہمارے کسی صاحب نے کہا دوست نے ناروال سے مجھے کہا انہوں نے کہا پھر تو سیدھی سادی بات ہے کہ جو ہزار بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہ حرام زیادہ ہوں گے جب حرام زیادہ ہوں گے تو پھر مدینہ شریف تو حرامزاد حرام زیادہ اماموں سے بھر گیا ہوگا ہمارے تو پھر امام ہی بہت ہے ہم حرام زیادہ ہوں گے کم اہل مدینہ کے تو تمام امام جو ہیں وہ حرام زیادہ بنے گے ان میں سے تو حلالی کوئی بھی نہیں نکلے گا لا نت ہے نہ اماموں کو چھوڑا اپنوں کو نہ اپنے دین مذہب کو چھوڑا نہ اسلاف کو چھوڑا یدید کے ساتھ دشمنی ماری جا رہی ہے فدو ایسے ہی ہوتے ہیں. اب سمجھ لگ گئی ہمیں پتا امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں ملاحم میں سب سے زیادہ جھوٹ چلتا ہے ملاحم کس کو کہتے ہیں لڑائیوں کو لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو ادھر والے ہزار بندہ جھوٹ بولتا ان کے خلاف وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف یہ وہی ریت زندگی گئی ہے وہی ریت چلی ہے ہزار کا ایسے کیا گیا محرم کا ایسا کر دیا فلان کر شرم کرو لانت لینے کے لیے بیٹھے ہو شکر ہے خدا کا مغیرہ دبی سے اگر یہ غفلت ہوئی تو اگلوں نے راویوں نے ہی اپنے دل کی آواز سامنے کر دی انہوں نے کہا زاوا اعتماد نہ کرنا ہم کہہ رہے ہیں ز افسوس ہے اعلی حضرت دلال نبود کے لفظ پہ غور نہیں فرمایا تھا کیا یہ نہیں لکھا ہوا زحما کیوں لکھا ہوا ہے معلوم نہیں سنوائی پر یہ سب میں چلائی جا رہی ہیں او بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی امام احمد کتاب سننا میں فرما رہے ہیں جدید میں شامل ہے سارا جدید فیہم ہم فرما رہے ہیں تو اگر بہترین دور میں یہ حشر ہوتا رہا تو پھر ہمیں بتاؤ تو صحیح بدترین دور کو بدترین کیوں کہہ رہے ہو یہ تو بہترین کا حال ہے خدا کا خوف کرو اس کو رسول اکرم نے بہترین فرمایا ہے ممکن ہی نہیں اس کے اندر ایسی خرافات بکواسات کا ہونا اگر کوئی کہے لانتات کون سی جمع ہے میں کہوں گا جس طرح یہ تمہاری بکواسات ہیں اسی طرح میری لانتات یہ آپ کے حال کے مناسب جمع ہے ورنہ آتی تو لانات سمجھ نہیں آ رہی یہ تاج و واحد و واحد کی تابی ذکر کر دی اور جمع مونس کی ذکر کر دی اجتماعی زدین کر دیا لانتات کہہ دیا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا حال ایسا ہی ہے